بسم اللہ الرحمن الرحیم عرفان صدیقی صاحب کے نام پانچ ذو القادہ چودہ سو بائیس ہجری بہ مطابق بیس جنوری دو ہزار دو بروز اتوار روزنامہ نوائے وقت میں جناب عرفان صدیقی صاحب کا مضمون کندھار کا نو آباد قبرستان پڑھنے کے لائق ہے صدیقی صاحب نے ایمانی جذبات کے موتیوں کو غیرت و حمیت کی لڑی میں پرو دیا ہے ان دنوں ان کے تحریر کردہ نقوش ان کی آخرت کا قابل فخر سرمایہ بن رہے ہیں انشاءاللہ اللہ میں ان کی تحریر بہت توجہ اور عقیدت سے پڑھتا ہوں اور ہر تحریر پڑھ کر جھوم جاتا ہوں اور میرا دل بے اختیار انہیں دعائیں دینے لگتا ہے آج انہوں نے ملا یار محمد اخوند کی شہادت کا تذکرہ چھیڑا اور پھر اس عنوان کو مظلوم شہدہ کے مہکتے خون سے گل رنگ کر دیا کاش میں عرفان صاحب کو بتا سکتا کہ ملہ یار محمد اخوند امریکی حملے سے بہت پہلے شہید ہو چکے ہیں ان کی شہادت کی خبر ان کے سلام کے ساتھ مجھے کوٹ بھلوال جیل میں ملی تھی واشنگٹن پوسٹ نے غلط لکھا ہے غالبند وہ امریکی فتوحات میں رنگ بھرنے کے لیے پرانے شہدا کے خون کی ذمہ داری بھی قبول کر رہا ہے یہ ممکن ہے کہ یہ کوئی دوسرے ملہ یار محمد اخوند ہوں افغانوں کے ہاں یہ نام بہت عام ہے عراق کے گورنر ملا یار محمد کی شہادت بہت پہلے ہو چکی ہے مجھے اس کی قابل اعتبار تصدیق ہے